سورہ توحا کی آیت نمبر ایک سو پندرہ سے ہمارا سبق شروع ہوتا ہے کل کے سبق میں ہم نے ان آیات کا ترجمہ پڑھ کے سنایا تھا آج انشاء اللہ ان آیات کی تفسیر شروع کریں گے سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ ابھی تک موسا علیہ سلاد و کا قصہ بیان ہو رہا تھا تو یہ اچانک حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کا قصہ کیسے درمیان میں آ گیا جواب اس کے یہ ہے کہ اللہ جل نے اس صورت میں یہ بیان فرمایا ہے سبق یعنی جیسے ہم نے موسا علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ آپ کو بیان کیا ہے اسی طرح اور بھی جو لوگ گزرے ہیں ان کے واقعات ہم آپ کو بیان کریں گے اور قرآن کریم میں جو سب سے پہلا واقعہ بیان ہوا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کا ہے چنانچہ پہلے گزر جانے والے لوگوں میں سے حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام بھی ہیں ان کا واقعہ یہاں اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے یہ فرما دیا ہے کہ آپ کو پرانے لوگوں کے واقعات سنائے جائیں گے یہاں پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بہت مختصر ذکر کیا گیا ہے یہ واقعات تفصیلی طور پر سورہ بقرہ میں ذکر کیا جاتا ہے جب آدم اللہ ابلی سستک من نیفرین یہ آیت بیان ہوتی ہے وہاں پر تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے یہاں پر اس واقعے میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ جس طرح موسا علیہ السلاۃ والسلام کی قوم کو شیطان نے گمراہ کیا اتنی سارے قربانیوں کے بعد بنی اسرائیل فراؤن سے آزاد ہوئی لیکن سامری نے ان کو پھر بچھڑے کی عبادت میں مصروف کر دیا تو یہ سب کچھ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے کہ شیطان نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو پریشان کیا تھا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کی اولاد کو بھی پریشان کرتا رہے گا یہاں پر ایک بہت اہم نقطے کی بات یہ ہے کہ غلطی سب سے ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام سے بھی غلطی ہوئی ابلیس سے بھی غلطی ہوئی ابلیس سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے آدم علیہ سلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو آگ سے بنایا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا ہوا ہے مٹی تو نیچے ہوتی ہے اور آگ تو اوپر ہوتی ہے جب آگ جلتی ہے تو اوپر جاتی ہے نا خیر ہو میں تو اس سے اچھا ہوں اور آدم علیہ السلام سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ایک درخت کا پھل نہ کھانے کا کہا تھا لیکن انہوں نے کھا لیا یعنی غلطی آدم علیہ اللہۃ والسلام سے بھی ہوئی ہے اور ابلیس سے بھی ہوئی ہے لیکن آدم علیہ اللہ وسلام نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ان کو پیغمبر بنایا تمام انسانیت کے وہ والد ہیں باپ ہیں اور ابلیس نے بھی غلطی کی لیکن اس نے توبہ نہیں کی چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوئی اسے تمام شیطانوں کا اور گمراہ اور خراب لوگوں کا بڑا بنایا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے لیکن غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لینی چاہیے اور جب آپ غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے آدم علیہ صلاحت وسلام جو کہ ایک پیغمبر تھے اور اللہ تعالی نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے ان کو شیطان نے تنگ کیا اور پریشان کیا تو ہم اور آپ کون ہیں وہ تو ایک پیغمبر تھے پیغمبر کو شیطان نے پریشان کیا ہے تو ہم اور آپ تو بہت کمزور ہیں ہمیں تو دن رات اس فکر میں رہنا چاہیے کہ کہیں شیطان ہمیں گمراہ نہ کر دے کہیں کوئی غلط کام ہم سے نہ کروا دے ہر وقت فکرمند رہنا چاہیے اور استغفار کثرت سے ہمیں کرنا چاہیے استغفر اللہ عظیم استطفر اللہ العظیم ان الفاظ کو ان کے مانوں کے ساتھ سمجھ کر ہمیں پڑھنا چاہیے یعنی اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں میرے بابا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے نہیں چھوڑا میں تو بہت کمزور ہوں اے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے. ہر وقت یہ دعا انسان کو کرتے رہنا چاہیے ولقد اهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما علماء فرماتے ہیں کہ یہاں عاہد کے معنی ہیں امرنا یعنی ہم نے آدم کو حکم دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا لیکن وہ بھول گئے اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے اول الناس اول اناسن سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ اللہۃسلام ہے اور سب سے پہلے بھول بھی انہی سے ہوئی انسان بھولتا ہے غلطی کرتا ہے ولم نجید لہو آزما اور ہم نے آدم علیہ سلاۃ میں مضبوطی نہیں پائی ہم نے جو حکم ان کو دیا تھا اس میں وہ مضبوط نہیں رہے ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں لیکن شیطان تو انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو شیطان کے بہکاوے میں وہ آگئے اور انہوں نے اس درخت کے پھل کھا لی یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے جو کہ ہمارا عقیدہ ہے ہم اہل سنت وال جماعت ہیں اس دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں شیعہ ہیں اسی طرح گمراہ اور غلط قسم کے لوگ ہیں لیکن کامیاب اور نجات پانے والے صرف اہل سنت والجماعت ہیں تو اہل سنت وال جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبروں سے گناہ نہیں ہوتا کیا عقیدہ ہے؟ کہ پیغمبروں سے گناہ نہیں ہوتا اس لیے حضرت آدم علیہ السلات و کے بارے میں اس طرح سوچنا یا ایسی باتیں کرنا کہ ان سے گناہ ہوا تھا یہ غلط ہے ہاں جیسے اللہ جلجل علوں نے یہاں بیان کیا ہے کہ وہ بھول گئے تھے ان سے غلطی ہوئی تھی اور غلطی انسان سے ہوتی ہے پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں تو یہاں پر کیوں اللہ جلجلال نے آدم علیہ صلاحت و کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ بھول گئے اور انہوں نے ہمارے حکم پر مضبوطی سے عمل نہیں کیا اور آگے دوبارہ آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور پھر وہ گمراہ ہو گئے ان سب کا مطلب یہ ہے کہ ایک نامناسب کام انہوں نے کیا اسے گناہ نہیں کہتے جیسے کہ یہاں محلے میں بہت سارے بچے اور بچیاں شرارتیں کرتی ہیں بچے ہیں شرارتیں کرتے ہیں لیکن آپ ہمارے بچے محلے کے بچے اگر شرارتیں کرتے ہیں تو ہمیں اتنا غصہ نہیں آتا لیکن ہمارے اپنے بچے جب شرارت کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے یعنی جو جتنا نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی اس پر غصہ بھی زیادہ کیا جاتا ہے اور جو دور ہے زیادہ تعلق نہیں ہے اس پر غصہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اسی لیے جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے حسنات الابرار سیئات المقربین نیک لوگوں کے لیے نیکی شمار کیا جانے والا عمل نزدیک لوگوں کے لیے گناہ شمار کیا جاتا ہے سبحان اللہ یعنی گلی محلے کے بچے اگر شرارتیں کر رہے ہیں چھوڑو جانے تو یار لوگ اس طرح کہتے ہیں لیکن اگر اپنے ہی بچے اپنے گھر کے بچے شرارت کرتے ہیں تو باپ ان کو فوراً پکڑ لیتا ہے مار پیٹ کرتا ہے کیوں اس لیے کہ گلی محلے کے جو بچے ہیں وہ اس کے اتنے نزدیک نہیں ہیں جتنے کہ اس کے اپنے بچے اس کے نزدیک ہیں جو جتنا نزدیک ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے اور جو دور ہوتا ہے اس سے کون پوچھتا ہے اب پورے محلے کے بچوں کو پٹائی کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا لیکن اپنے بچوں کو سنبھالنا یہ تو ضروری ہے ہر انسان جب اپنے اپنے بچے کی طرف متوجہ ہوگا تو پورا محلہ صحیح ہو جائے گا مقصد یہاں پر یہ ہے آدم علیہ السلاۃ ایک پیغمبر ہیں تمام انسانیت کے باپ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد ہیں ان کے بچے ہیں یعنی یہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرما دیا کہ آپ اے آدم اس درخت کے قریب نہ جائیں لیکن پھر بھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کے قریب چلے گئے تو اللہ تعالی ناراض ہوئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ورنہ کسی درخت کے قریب جانا یا درخت کے پھل کھانا گنائے گا ہاں؟ بس یہ بات ہے کہ میں نے آپ کو منع کیا پھر بھی آپ نے ایسا کیوں کیا تو اسے کہتے ہیں کہ جو زیادہ نزدیک ہوتا ہے اس پر غصہ بھی اتنا زیادہ کیا جاتا ہے یہ گناہ نہیں ہے اب اللہ تعالی نے یہاں پر گناہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ وہ بڑا ہے وہ عظیم ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی بھی پیغمبر کے لیے کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہ کریں کہ ان سے گناہ ہوا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نامناسب کام ہوا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہو گیا اس لیے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا مقصد یہاں پر آج ہم نے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ پڑھا ہے کہ پیغمبر سب کے سب معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں پیغمبروں سے گناہ نہیں ہوتا ہاں پیغمبروں سے بعض دفعہ نامناسب کوئی عمل شادر ہو سکتا ہے جیسے کہ حضرت آدم علیہ سے شادر ہوا اور یاد کیجیے اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کریں چونکہ وہاں پر ابلیس بھی ساتھ ہی رہا کرتا تھا بلکہ ابلیس تو ان فرشتوں کا استاذ تھا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سب نے لیکن ابلیس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں میں اس سے اچھا ہوں یہ واقعہ سورہ بخرا سورہ اعراف وغیرہ میں تفصیل سے آتا ہے یہاں پر اتنا بتا دینا کافی ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کی لانت اس کے اوپر آ پڑی اور وہ قیامت تک اللہ تعالی کی لانت میں گرفتار رہے گا اور پھر جہنم میں جلے گا اب رہی آدم علیہ السلاۃ والسلام کی بات تو آدم علیہ السلاۃ والسلام کی بات یہاں پر یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو یہ کہا کہ یہ آپ کا دشمن ہے یہ ابلیس آپ کا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے آپ اس کی باتیں نہ مانیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی بات مانے اور یہ آپ کو جنت سے نکال دے اور آپ پھر پریشان ہوتے رہیں فتش کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ آپ مشقت میں اور مصیبت میں پھر پڑ جائیں گے اور اسی طرح ہوا آدم علیہ السلات وسلام آخر جنت سے نکال دیے گئے یہاں چار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کھانا پینا لباس اور گھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو سب سے زیادہ بنیادی ضرورتیں ہیں وہ یہ چار ہیں کھانا پینا لباس اور گھر ان چار چیزوں کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہاں پر جنت کی وہ بڑی بڑی نعمتیں جو ہیں اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف ان چار نعمتوں کا ذکر کیا ہے روایت میں یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلاۃ وسلام جب زمین پر تشریف لائے تو جبریلا علیہ السلام نے جنت سے کچھ دانے ان کو گندم کے اور چاول وغیرہ کے دیے کچھ دانے چاول اور گندم کے ان کو دیے اور کہا کہ آپ اس کو زمین میں کاشت کرنا جب پودا نکلے اور اس پر دانے جمیں تو اس کو کاٹ لینا پھر پیس کر روٹی بنانا اور ان سب کاموں کے طریقے بھی حضرت آدم علیہ السلّت کو سمجھا دی اب آدم علیہ السلام نے روٹی پکائی اور کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ روٹی ہاتھ سے چھوٹ کر پہاڑ کے نیچے لڑک گئی آدم علیہ السلط وسلام اس کے پیچھے چلے اور بڑی محنت کر کے واپس لائے تو جبری لمین نے کہا کہ آدم آپ کا اور آپ کے اولاد کا رزق زمین پر اسی طرح محنت مشقت سے حاصل ہوگا جنت میں تو خود بہت آتا تھا سب کچھ اب یہاں زمین پر جو ہے محنت مشقت سے حاصل ہوتا ہے لوگ زمین میں کتنی محنت کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں تو پھر گندم نکل پھر اس گندم کو پیسا جاتا ہے پھر اسے کیا کہتے ہیں گوندا جاتا ہے آٹا بنایا جاتا ہے پھر گوندا جاتا ہے تندور میں پھر یہ روٹی پکائی جاتی ہے اور کبھی کبھی جل بھی جاتی ہے یہ روٹی یعنی اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی آپ نہیں کھا سکتے کبھی کبھار تو یہ ہے مشقت یہ مشقت جو ہے انسان کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے انسان جب تک زندہ ہے یہ مشکلات اس کے ساتھ ساتھ چلے گی اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس زندگی کی تمام مشکلات سے بچا کر آخرت کی زندگی کے قابل بنائے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیری فلقی محمد وصحب اجمائن سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك و تذليك